دلہ وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه وللصدق والصفا باللہ من شا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ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 كنتم مؤمنين وإذا ناديتم من الأشخالات اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون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 آ منت بللہ ہی سد کلا ہولان لیم بل گنارکرین او ہلو نام مو سلو آلے و سلسم سارے دوست شوق شوق نہ لچی آواز میں سلاد سلام علیکم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سلاد والے اللہ سلاد وسلام والے گیا سید یا خا تمن بین والا عال کا صحابیا سید آ مکین کلو بل ممنی بانی محفل برادر حضرت مولانا محمد نئی محمد صاحب نقشبندی صدر محفل قطیب عل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عارف نوری صاحب دیگر سنی مسلمان پائیوں السلام علیکم اج دائے روحانی اجتماع بسلسلہ ختم شریف مجاہد اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد امین نقشبندی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نعقد پذیر ہے دعا ہے رب العالمین مولا صدقہ مدینے د تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصا سارا دی حاضری قبول و منظور فرماوے بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناتا فرماوے ریزان گرامی اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نال آئے تائر بام اور ہے جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جہاں تک مولا کائنات دا مش... ارادہ اور مشیت ہویا جس موضوع اور عنوان تے گفتگو اس دا نا ہے دین دی فکر مسلمان دا خدا رسول دنال تعلق صرف اور صرف روحانی مسلمان دا دلہ جان ہو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نار تعلق صرف روحانی مادی تعلق تو ساری کائنات نو اللہ تعالی نار بائی مانا ہے کہ خالق کے اس نے وجود ج یہ ساری خدائی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مانے نال حضور ساری کا جان نے مگر جس تعلق دی بنا مسلمان دوتے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں دے نے وہ صرف روحانی تعلق اور روحانی تعلق جڑا ہے وہ صرف دین پیدا ہوتا ہے دین دیسی رسی ہے جیدہ ایک جا مسلمان کول ہوتا ہے مومن کول اور دوسرا سرا اللہ تے اللہ دے پاک محبوب کولتا ہوں جس بندے کون کی رسی چئی سمجھ ادھر وہ تعلق کٹیا گیا اس واسطے جنا کسی نے دی مضبوط پکڑے اس کا اُنہ ایک الا رسول تعلق رشتہ اور رابطہ مضبوط ہوں تا کہ اولیا کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہ دے مراتب دا فرق جہا ہے وہ اسی وجہ نار پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اچا مرتبہ رکھتا ہے کوئی اسچا اچھا رکھتا ہے کوئی اسچا اچھا رکھد اچھا محل اس وجہ لال کے جنا کوئی دین دے رنگ دنگ زیادہ رنگیا گیا ہے اتنا کلا رسول دے زیادہ قریب ہو گیا وہ رتبے دین والا خالق خالک شانہ دالا کون گڈیا دے نال شانہ نہیں بندیاں حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام جس محال بیٹھ دے سن اس محل جدو بلقیس نے قدم رکھے نے اللہ اللہ! اپنے پنڈلیاں تو کپڑے چک لگی دلن آپ نے فرمایا محل یہ سڈے محل دا فرش اینو غلطی لگ گئی ہے سلیمان پیغمبر اس اس محلج بیندے نے طاقتوں نا دا ہوا وے چھوٹ سی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھے ٹارے وے چھوٹ نے اور گدے مبارک اونٹ کوڑے دی سواری کر ایمان ناڑ دا سو شان کے دی اچھیے سلیمان پیغمبر دی یا حبیب خدا دی محبوب خدا دی محبوب شاندی اچھی ہے؟ پکی گل یار محل سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا وڈا سواری انہوں کی ہبا اڈے ابھی حبیب خدا زمین تے چلن سبحان اللہ شان انہاں دی اونچی ہے پھر پتہ لگا محلہ تے سواریاں نال شاناں نہیں بن دیاں دے دین نال بن دیاں سبحان اللہ ہے جنوں نے شان دینی اونوں ہی شان لبنی تائیوں ہی کلندر لاہور رحمتہ اللہ علیہ جہرے شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے آستان پہ گئے سن جو کچھ میں انہوں دے بیٹے دی کتاب زندہ رود دے رودر پڑھیا اتے پہنچے نے عرض کی حضور میرے دعا فرماؤ شیرے خدا نے فرمایا میں دڑی منستے دعا نہیں کرتا ہوں اللہ ما صاحب اٹھ کے آ گئے کسی پچھوں دسیا ہزور علاقال سن شیر ربانی جتی نہیں پائی پیروں بج پائے اتوں اپنے شرکپور اڈے دلندر لاہور ہی ٹانگے بہن لگے میا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اور میں تو تڈ دعا گا تو کرزورسان دہڑی منستے دعا نہیں کرتے فرمایا تزور سرکار دی شما لکھا لاکاں مسلمان کے دلوں چوشن فرمائیے اس واسطے اصا تیرے آستے ضرور دعا کر گے لاہوری انہی ایک گل ہے وہ کئی جھوٹ بنا فرتے ہیں ٹے ڈے داڑی فلان او مسئلہ کو میں کتابی انہاں پڑھا اکے سامنے بیان تو کلندر لاہوری رحمت اللہ آپ فرما نے سبب کچھ جس خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سوال بندہ مومن کب سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہرا شکار ہوا کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں تو سرکار جنا کسی न... شان رتبے ذات حق نہیں دینے لیکن تھرتی اسباب تے ضرور پیدا ہوں ہیں نا زمین دا دین دا رنگ زیادہ چلنا اللہ دی مارفت دا رنگ زیادہ چلنا انہیں ایک شان اور رتبہ ود جانا تو میں جناب اسے دین نی دی دی واسطے موضوع منتخب کیتا ہے دعا کرو اللہ میں مینو سمجھا وانتے اس تے عمل اور توانو سمجھا انتے اس تہن سمجھ تمل دوفی قطع فرما سڈا دین اسلام ہر نالوں کیمتی ہے کی وطن کی مال کی اولاد کی جان کی عزت دین اسلام دو تو ہر شہ قربان کرنی پی آ ڈٹ کے سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی میرے جدو سمجھ آئے تو اس لیے سبحان اللہ جیڑا بندہ جنہ ایک دین نال مزاق کرے سمجھ لو این ایک خدا رسول کی طرف لانت بھی پہ پہندی اور جنا میرے دے دین دا ادب کرے گا اک رب رسول دی طرف لکھا رحمتہ پہ وسدیاں خدا <tap> بھی قسم دنیا اور آخرت جنا کوئی آدمی دین دے قریب گا او ہوا نشانی ہے اتنا ایک دین والیاں دے قریب ہو گا ہو دین تو دورے دی آ, دین جیڑا ہے وہ کسی درخت سے نہیں آنا دین دیارے ظاہر ہونا ہے. دو مجھا کو لبا دی لبتا گل سمجھ آئی نہیں ہوں فکر دین دی سمجھ سدکے جاو حضرت سیدنا یوسف علیہ سلام نام مبارک سنیا نے نا میرے سامنے بحقی شوا بلیمان شریف موجود ہے اس حضرت سفیاان سوری رضی اللہ تعالی انور سرکار دے حوالے نہ لکھیا ہے آپ فرما نے جدو حضرت سی یوسف علیہ السلام دی اپنے باپ حضرت علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ سلام نے فرمایا ابو جی پتہ سی اصا قیامت نو ملا گے پھر کیوں رو رو کے اپنی اکھا دے بیٹھے جے حضرت سیدنا یوسف علیہ سلام نے اپنے باپ نو فرمایا ابو جی تہن پتا سی جے دنیا میں جدا وے ہو بھی گیا نہیں رو رو روا رہا محر اس واسطے روا رہا کدھر تیرے کوڑ دین جدا نہ ہو جاوے تاکہ قیامت والے دن جائیں پکیاں پہ جان گیاں اے پترا میں جی دائی وچ نہیں رو دے دے اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ قربان جاوا توجہ فرما غور رکھنا لادیا بندیا جس دین اج ا مزاح بنائی کھلیا جناب جی جدی جی پرواہ سان نہیں کردے ہاں جی اس دین دی پیا گل کرنا اللہ دے نبی پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پے فرماؤں دے نے فرما اور وا خدا دی قسم کر کے انا اولاد دا پیار تے اللہ دے ولی جڑے جی ہون انہاں دے دل دے اندر نہیں ہوندا حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا پتر فوت ہو گیا آپ اپنے مراقبے دے اندر بیٹھے سن لوکاں نے آں کے دسیا حضور تواڈا بیٹا فوت ہو گیا آپ فرمایا چپ کر کے دفنا او فرید رب تو سوا کسی نہیں بدا دیا بندیا تبجو فرما مرد پیا کرنا قربان جاما جدوں ولید دلاندا حال حضرت شیر ربانی جس مبارک ولی دبارک نسبت والی مسجد جگر اللہ اپنی چھوڑیاں لیا فرمایا یا مولا کریم جی میرا پتر تیرے نبی دا فرما بردار بنے پھر یہ خبرنا دنیا چو لے لے مین ای چاہیے میاں صاحب نے دعا کیتی ہے پتر نے تھابیاں میں جان دے دیتی آپ نے چپ کر کے دفنا دیتا ہے اکھ اک دترو نہیں کدے خدا دے ابن دے آجدو دے دل بندیا جدو حضرت تے اللہ اللہ دے سن فکر دی سی دیم کی ٹکے برابر آج سمجھ دے. پہلے پہلے نمبر دے دین قربان کرنے اپنی دولت وطن داستے ہاں جی وطن بچ جاوے دولت بچ, جاوے دولت بچ جاوے. دین خدا رسول کوئی تعلق نہیں جی دل دردر غم درد میرے نبی گا سمجھ لے بھاوے ہندوستان کے کسی کونے در بیٹھا ہے میرے نبی دربار ہی بیٹھا ہے 我的 دا دیا بندیا ادھر ریاد بیٹھے دشمن ہوا چاہیے نبی دشمن کابے مرے ہاں جی جناب جنت محلہ دفن ہوئے زم زم دے خوب اس کا گسل کیا جائے اور نبی پاک سکار دی نو دفنایا جائے ان جناب کفن جاوے دے ان کدی جنت نہیں لگ سکتی رب رسول دی رحمت نہیں لگ سکتی جنہیں دے دل دے اندر نبی دے دین دی حب نہیں گی ہو سمجھ لگی خدا دی قسم کر کے آنا فقیر دی گل جڑا توڑ دے نا فقیر نک وٹا دے زبان کٹا دے نہیں تے اتنا تے ضرور یار اتنا تے ضرور کرو اور نہیں کی حفاش ہاں رومے کیلنڈر ہی میں فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد کم از کم اتنا تے ضرور ہوئے کہ جہاں فقیر فکر پہ پیش ہے فکر تے دین کردی مستفا قسم خدا دی مینو یہ پرواہ نہیں میرے کو ہاتھ چومے میرے بزرگ فرما نے چشتیا اگر حقیقت کھل جائے تو لطر پسند کرے گا آمین ہات چ بجائے سلطان فرما نے جد د مرشد یار سانو کا سا دتڑا جد د مرشد اے سن کا ساتھ دے تدری بے پرواہی او کی ہویا یا, یا را جاگے پر مرشد جاگی نہ لائی او راتی جاگے یار کریں بہادتی دن نی در کرے پرائی او کوڑا تختی تخت اس دنیا دہو فقر سچی بادشاہی او بانجا والا دیا بندیا توجو فرما خدا وا دولا شریف مولا دی کسام میرے سونے مدی تاجدار فرما جران دی دولت مل گئی ہے دنیا تو بے نیاز نہیں ہوا اور ساڈے ہی نہیں دین ایمان کی دی دولت مل جائے باقی تلب کہڑی شاید ہی رہتی ہوئے کسم خدا دی دنیا, دے دنیا دے پیچھے نسدی جی میں پرچھاواں پیچھوں نسدرتی بڑا بولو نا سوال اللہ خدا دے بندے مرض پیا کرنا حضرت سقوب علیہ السلام جاب دے دین پاس آخو گے تھی آکو گے نبی پتہ نہیں پتر تے نبی ہے. تو پھر نبی تو تے دین جدا نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھنا جتنا معفت زیادہ ہوگا نا اتنا اللہ دی بار گاہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے میرے مستفا کریم فرما نے گل سمجھا جی میرے آکا نامدار فرما نے آنا آلم کم بلا میں توسان سارا رب نا جاننا اکشا کم من اللہ اور تسان سارا میں رب تو بہتا ڈرنا گل نہیں سمجھ لگی اس مارفت دی گل وی جدوں جنگے بدر واسطے تیاری ہو رہی ہے محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں چادر مبارک کملی والے سرکار دی کی موڈیا پئی حضرت سدھی کے اکبر چھپر تھلے کھلے نے حضور سرکار گڑ گڑا کے مولا دی بال فریاد پہ کر دینے یا مولا جڑا وعدہ واعدہ کیا پورا فرما اے مولا جرہ وعدہ کی تائی پورا فرمان نال رون نے سرکار اور نالیں فریاد پر کردینے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ارض کردینے اوہ سونہ محبوبہ رب سونہ ضرور وعدہ پورا فرماوے گا اے جی سرکار اپنی فریاد اپنی جناب فریاد جڑیے سنو ختم کردے حضور دعا اور بس کردے اللہ ضرور وعدہ پورا فرماوے گا حضرت صدیق اکبر تسلی پر دین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فریاد نو اور زیادہ کر رہے نے اور بد بخت گا وہ بندہ جگہ سدیق رب دی زیادہ سی حضر حضور سرکار, نا سرکار لکھان کروڑ درجے لامحد درجے زیادہ سی میرے محبوب دستے نے پہ شاخ ابد اللہ سے دہلوی تو پوچھ کے ویخ آ فرما نے نبی پاک سرکار ویخ دے سن پہ رب وعدہ کر مگر کائنات بے نال جی مدد کرے وہاں تھوڑی پڑ لینی ہے گل نہیں سمجھ لگی تھی آج دے برہل بھی یہ ناسان جڑے آسان یہ لب تو بے خوفا پتہ جو کوئی لو میں بیگم کوٹ تکریر گیا اتنے واہ سارے ہو مقرر سر کمرے چیٹے نوری صاحب سے جڑا جلسا بیلی سی نا وہ آدھ نی اس خطیب نے آخر وہ واہ مشہور بند او شاہ جی اصا تے بریلوی بنے اس واسطے اللہ کول تکے جنت نہیں لینی میںاہ ہسن ڈگ گئی میں اپنا بھی ایمان چل در میں تو اللہ بڑا ڈرد بڑی ڈاڈی بلان جی رب کو جنت دیا کنجیا تک لو اگو ہسن ڈیا نہیں سونا ڈردا تو نہیں میں آڑ تو ایمان تو سارے بیٹھا کلمہ دوبارہ چلے شیخ عبد الوہب شاہ رانی رحمت اللہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں ایک اللہ کی بارگاہ ہے جس کو حضرت الاطلاق کہتے ہیں اوکھے اسدات واسطے کوئی قید ہے ہی نہیں جو چاند ہے چاہگر ہے جو چاند ہے کر گزر توجو فرما ہوا حضرت سیدنا یوسف یاقوب علیہ السلام مارفت خدا درجہ درجے اس واسطے اپنے پتر فرما رہے ہیں نالے نبی افیل امت دس سبق ہوں میں کہا ہو جی تو بریلویاں تو بڑا درد ہے اسی بڑی گاڑی بلاج رب کو تکے نہ ہی کھو پیا نہیں نہیں اللہ سونا ڈرد نہیں میں کیا مر ایمان تو خارج ہویا بیٹا کہ کلمہ دوبارہ پر چلے شیخ عبد الوہب شارانی رحمت اللہ علیہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں ایک اللہ کی بارگاہ ہے جس کو حضرت الاطلاق کہتے ہیں اسے اس واسطے کوئی قید ہے ہی نہیں جو چاندہ ہے کر ہے جو چاندہ ہے کر گزرتا توجہ فرما ہوں حضرت سیدنا یوسف یاقوب علیہ السلام مارفت خدا آلہ درجے دی اس واسطے اپنے پتر فرما رہے ہیں نالے نبی دا افرل امت دبک ہے سبق ہوں جی نبی نو فکر پیاکھ لے پڑ دین جدا ہو جاوے خدا دیا بندہ ہے جڑا دین دی فکر نہ رکھے اپنی اولاد دی خاطر اولاد لاسٹرایا جائے وہ بندہ کل پہ آپ کا دینے کوکھ لا دی قسم کر کے آنا جانوی آن کی نشانی جے جہاں جنتی بندہ ہوا جن دی فکر کوئی دو گا ادھر محبت زیادہ فرما سائی سائی میں اپنی گل پہ کرنا میں دس کھلے روزانہ مارنا مسلا سونے محبوب دا دین دا دس دے خدا دی قسم میں جتیاں کھول کھول کے کھو پیوانگوں یہ قیامت نتے لگ گے حضور دین کی دی قدر کی اسلے اکھا کھلن گیا وی جناب حضرت یاقوب السلام تو بعد پہلا حوالہ بحقیشوا بولی مانتا پیغمبر دی گل سی مصطفیٰ دی صحابی دی کرنا واخ نے سبحان اللہ کتاب مجمع زوا حدیث دی صفحہ نمبر چھ سو انٹھ کتنا میرے مستفا کریم سرکار دے صحابی نام ابو کرسافا ابو کرسافا جنہ کا نام سی قربان جاوا میرے نبی پاک سرکار دے صحابی سارا تر ابن بنن لیا ابھی فکان ابو کرسافا اذا درا وقت کل کلے شاید سور اسلانا ونا بایا فلانو اصلا تو اصلا تو فسم و ہوا در روم بڑا ڈٹ کے آج سبحان اللہ میرے کملی والے دا یار ابو کرسافا دا پتر روم والے عیسائی قید کر کے جنگ دے دوران لے گئے پتر رومیا دے کول در پیاسی میرے حضور دار صاحب اسکلان شہر سینکڑے میلان کا سفر ہزور دار صاحبی جدو نماز کا وقت آ میرے ہزور دار صاحبی دیوار سے چڑھ ہے اوہ ہی آواز دہترا نماز کا وقت ہو گیا ہی نماز ادا کر لے پتر دی جان دی پروا نہیں نماز دی پروا ہے جیل دردر پیا ہے فریادہ رہائی دیا نہیں پیا کر آندا نا فلاں دماز پڑھ لو سو بالا درو میں پتر اتر باپ کی آواز سنتا سی پانچ وقتی نماز ادا فرما سی سمجھ نہیں آئی اور سمجھ آئی نہیں سب کے جانا اس قوم تو جناب جہی جن اچھا مسلمان بنے پایا مسلمان جلے جناب جی جدید اسلام اپنا ہر ویسے پہ خلیا نہ سام خدا دے دین دا کوئی جناب غم لگا نہ درد لگا کسے نو ویخو حسین دا پیا غم کرتا ہے میں کیا بدبختہ مولا حسین نو اپنا غم نہیں سی رسول اللہ دے دین کام س حضور دین دا غم کدی نہیں محض حضور حسین کا چائی خلے جے غم حسین حسین کی خیال ہے دسیا جی جے حسین دین دا تے غم کوئی نہیں نہ کدی رات رویا نہ کدی دن رویا حسین پاک تے تھرو وگائی جا رہا ہے پھر حسین آکھن گے کیوں ڈرامے تک کرنا خیر سے ادھر ویخ قرآن پڑھ دوں ساری بربادی کیون ہو گئی اسا کیوں اپنے دین دی فکر چھٹ بیٹھے اللہ واد شریک مولا قرآن اے ایمان والو اے؟, اے مولوی نہیں آخیا اے مولوی ہاں رب دین اسلام سارے واسطے صرف مولی واسطے نہیں مولی کرے جرم قوم اخبار کی کھڑی ہوگی پیس ہو اے ہوئی فوٹو مولوی پکڑا گیا کی خیال ہے बाकी सारे पै लंगा कर लंगाउट उतार होली होती तो ते दाड़ी कोम करो फिर मैं मिसाल दिती है आखो तो सुना दिया बजुर्ग मिसाल दिती बंदे सन पांच भा एक घर रहा चार रन नंगे एक पांडा सी कच्छा एक जड़ा पंजा भी देखा वेखी रीस आ गई हदरत जी उस भी कच्छा ला के सुटाउट कस लिया पत क्ड ले बाकी छुपा लिया हूं जे ना सन उन्हें आख्या है कमीना है सुरदा सूर, सूर शर्म नहीं आती वेखे ना मां भैन दी तेन तमीज ही कोई भी घर देर पत् कैठा उस आख्याजरों بارہ مہینے نگے رہن پٹ کٹے نے میرے ہو گئے انہیں آگے آخیا اتنی مونے ہاں تاڑی آنا شرم کر بندے سدکے جا اس قوم کو جی اپنے آپتار کر لے گا مولوی چوکھی سمجھے گا اوہ ایمان تو خارج ہو جاوے گا جی حضور کی تابے داری حضرت دے چکبر دردے جی عمر بن خطاب میں فردے جی شیر ربانی فرض ہے جی میرے دولا شریک مولا بھی قسم ہے ادھر ویخ تین ایمان دی پیا گل دسنا ہوں کیوں آسان بند کیوں کرنے آپ اللہ بہادلہ شریک مولا فرماؤں یار منو ایمان والو لا د تخل لینا ایمان والو ان بےلی نہ بنایا جے جے دین مزاق بنا جے دین مزاق بنا قرآن مائدہ اگے اللہ وضاحت کی تھی ایک بندہ آخر جی ہے چشتی یہ سکتے کیونکہ تردی ٹرد ٹر پٹڑی تو اتر تو جب تیر بیان کرو تو پٹڑی تو اتر گیا رہا ہے جب شان بیان کرو پھر پٹری میں کہ ضرور بیان ہو جی کیسٹ ضرور دیا گا پر شرط کی میں آران دے جا کچھ نہیں نا نہ یہودیا نڑے نہائی چھڑے نہ دانیا نہ چوران نرف عشق کی گل کرے صرف حیرور دی محبت کی گل کرے سجے خبے نہ جاوے جائے مینو ہو جا قرآن دے ہو جا آران تے کوئی نہیں میں کہ فقیر دا مڑ ہو جا بنانے کوئی نہیں میرا بیان قرآن کو باہر نہیں ہو سکتا اے دروے ادھر ویک سونا سدکے جا ای گل فرما کے خالی گل لکا کے نہیں کی لکا کے کیوں کرے نہ رب لا کے گل کرد نہ رب دا فقیر لکا کے گل کرد جنہوں نے گول بول مانڈا مانڈا پا اللہ منڈے منڈے کو نہیں جی خدا دیکھ سر ویماؤں جہڈ دن مزاق ان اگے وضاحت کردہ جہڈے تو, تو پہلو اہل کتاب یا ادو ن سارا دوجے کافران کافران انہ پہلے نمبر تک معلوم ہویا ہے بئیمکھڑ دلے دلیہ تسم ہوں نے ایک خالی ایک ہوں اکھڑ دلہ ہے ایک دگڑ دلہ ہے یہاق کافر ہندو جڑے بہادر اج اصا دوستی پہلو انہوں نے کافر کھڑیا اور جناب ہندو دشمنی رکھی کھڑیا اللہ بہادر شریف سے سنو پیا اگر تسا ایمان والے جی من والے جے پھر اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاو, جاو, جاو اس کو پہلو اللہ اللہ دیا بندے توجہ فرما میدان آ دے خرو ہے بہ جدو میرے کملی والے دے یار مدینے میں بانگ پڑ دے ہوں دے سن حضرت بلال نے جدو دے ہونی ایک, ایک جناب نصارہ دے نسارا دس آخنا جدو حضور دیا شک آخنا اشہاد الرسول اللہ اس ظالم نے آخنا نوز بلا میرے دال سڑ گیا محمد نوز بلا کوفر کوفر دا بانگ دا اللہ نے مزاق کس واسطے بنا کلے نے کومی ساری بے وقفوں دی <تصفح> یا اللہ لا یہ سائنسدان نے بڑے بڑے یار لا کچھ تو ویس اسا ان کو تلیم لینا پا ترقی لینے لینا پہ یا اللہ لا تگڑا پٹی آنا وہ آتا ہے تسی بے سمجھتے نا میں تے سمجھنا ساری شا میں جاننا کہ کھوتیا تو نہیں پی رہے تو سی اکڑا والا سمجھی کھڑے جے مدی نہ میرے کملی والے فرما نے علم دا شہر میں علی دروازہ علی پکی گل جو کچھ لینا دروازے تو لبنا بولو تے صحیح دروازے سے آنا حضور فرما نے میں علم دا, دا شہر تے علی من سمجھ نہیں لگتی مولا علی والا دروازہ لندن والے پسے کھانے کھل پیا یار سا بھی گیا نہیں بھولیا تو پھر ابھی مکالب وے علم دا شہر نبی باغ نے دا دروازہ علی اے لندن نہیں کھل سکتے ان یا آلہ حضرت بریلوی وال کھلنا یا میرے علی گولوی وی سمجھ لگی سچ آخیا کہ جھوٹ آخر شریف مولا جیڑی گل میں اقبال آندے نے جناب اعلی تعلیم لینے کے لیے لندن تو شریف لے گئے میں خیال زال موچ پہ بول دے دے خود اقبال نو پوچھو اقبال فرما نے کلندر لاہوری مغرب چشیدم بجانے من کے در سر خریدم نشستم با ن فرگی ازاں بے سود تر روزے ندی دم اقبال فرما دے میں اگریزاں کی پڑھائی بڑی پڑی ہے بت کھ کے پڑھیے پر میں مینو اپنی جان دی کرسامے مینو سر پیڑ ہی لبھی کی لبھی بولو تے صحیح نا ہائے ہائے ہائے نہ ہی شیر ربانی دے کے ختباد لکھا ہے آپ فرما ہوتے سن او بے دی پڑھائی نہ پڑھیا کرو اپنی پڑھائی پڑھیا کرو نہ ہوئے خطبات شیر ربانی میں زبان کٹا دیاں گا الا شریک دی جد کسی انگلش بولنی نا تو آپ نے فرمانا ویلی کے رسول اقبال فرما نے باجان دردست دے نار بے شود تر رو دے دم سبحان اللہ پروفیسر میرے زندگی آندگی بیکار دن گزرے نے جدن میں اگریزی پروفیسر بیٹھا اچھا سائی دجے مقام دے فرما نے خیران کر سک مجھے جلوائے دان شیر فرنگ خیران کر سکا مجھے جلوائے دان شیر فرنگ خیران کر سکا مجھے جلوائے نشے فرنگی کیوں سرما ہے میری آخ نوا سد آخ ن سب لوگ خدا دیا بندے ہاتھ وجہ فرما سدکے جا تکالت کر دس وکالت پینٹ شر کا درخت پا کے وکالت کر کے آنا نا اللہ میں اقبال نے تے غلام اپنے نوکر آخنا وہ ویلی آپ بندے والا کپڑے لایا کے باندر لوا قسم خدا بھی میں نہ ہونا جس بندے جیو دیا قبر چھٹنا ہوگا نہ انہوں پینٹ چھٹ پوا مزا لے نہ موتر جوگا نہ کھلو جوگا نہ بہن جوگا خدا کے کہر تا بچ رہے گا سبھی کہ اللہ دیا بندے توجو فرما مار پہ کرنا دین دی فکر رکھ دین دی فکر رکھ دین دی فکر دی, فکر دی پیا گل کرنا میرے سونے محبوب سرکار دے ہوں سونے مابی شوہ بولی ماند ما گل کرن لگا تیویں سپارے وچ اللہ واہدلا شری مولا نے کچھ آشک دا ذکر کیتا ہے عیش دی ہے رسم قدیم یارائش کے رسم قدیمی چلتی جال اگلا زخمی نمولن دے دے ہو تو چاہ ڈالے اگلا زخمی نمولن دے اور بانجا توجہ فرما اللہ فرمالا وہدولا شریف مولا نے آشکان دا ذکر ہے میرے مدنی محبوب سرکار صلی ہوتا لا لے وہ سلم فرمائش ہوئی اس گل بی اس واسطے لیا رہا میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالی مسلم شریف کی ادیس با گئے میرے آکا پرانے دور تو, تو پہلو دور فرمایا گھر رکھے ہوئے سر کی رکھے ہوں سر, ہوں سر؟ خوش نصیب بادشاہ آلم رکھتے ہیں میرے بزرگ, بزرگ فرما نے ایک رابطہ ہے آہ, آہ, آہ. عوام وہ اچھی جو حا... عوام وہ اچھی جو اپنے حاکم کی فرما بردار ہوں حاکم وہ اچھا جو علماء کا تابے دار ہو اولا وہ اچھے جو صوفیاء اور فقیروں کے تابے دار ہوں اور فقیر وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے تابے دار ہوں جدھر جائے رات پہ کتے ہیں نا ہوں کوئی ہاکے انگریزا دابے خدا دے بندے پٹا پایا گیا بےڑے مدینے والے دے جڑیا ہوئی صرف مستفا کے دروازے کو ہوئی باقی ہر پاسو چوالی بن گئی قسم خدا بہدلہ شریک مولا دی قسم کر کے آنا ادھر تیرے سامنے گل پیا کرنا بادشاہ جادوگر سی جادوگر ہویا بادشاہ نو کہن لگا کوئی چور چھوٹا جہ لڑکا میرے سپرد کر دے دیا فن سکھا دیا میں مرن والا ماں اس لڑکا ایک سپرد کر دیتا لڑکا جدو گھروں نکل کے سی توجہ فرمانا لڑکا جدو اپنے گھروں نکل کے آ بادشاہ رستے راہ بیٹھا سی جڑا اللہ الا اللہ سی لڑکا اتوں گزریا رب رب دی چوٹ دل تج گئی کیونکہ شہر ہر تھان سے پہ کسے جگہ تے دب اگتی ہے کسی جگہ تلاب کے فل دینے دھرتی آپ اپنی ہوں اِنَّ من کا نہ کل بلو شہید آل! اللہ دسیحت اثر کر دیے جیڑا دل والا جڑا دعکر لا شالا بے دلا نہ بڑا کلندر لاہور اقبال دے نے دل مر دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مرد دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مرد دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے ام تو کے مرضے کو ہلکا چارا تو دل زندہ تو مراد ہے نہ سمجھے جی یار میرا بھی دل ہلتا تے بندہ بیٹھا کسموا دری مولا دی میرا مہرے والی گولڈ بھی فرما دے وا میری اٹھا کے ویخ مکتو بام مگتو با میری اٹھا کے ویخ آ فرما لے دل جاری ہونے مطلب نہیں بکی ہلے اور دل جاری ہونے کا مطلب یہ بندے چوبی گھنٹے رب کی مارفت رو دے دل غافل نہ ہو دل سلطان بابو فرما نے جو دم گافری یارہ سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا او سنیا سخونی تے سکھیا کھل اکیا اصا مولا ملاول لایا جانے رب دے ایسا سائش کی کمایا यारा मरण मरण थी अग् मरण थी अग्ग उस मर गया पाओ यारा त मतलब न पाया توجہ بندیا تبجورما نوجوان لڑکا لڑکا حضرت جی کوئی بڈڑے حضرت نوری صاحب میں گیا گولنے شریف گول غ... حقیقت گل تو سنانا گولڑے شریف گیا تو راج گولے موڑ سے نہ جی گولڑے موڑی سی میں آخیا چلو کرایہ کر لینا وہ بابا بیٹھا جن عمر کار امی بابے دو میں ہم عمر میرو ترس آیا میں آخیا بچارہ سردی چیا مرد چلو یہ کار کرا لے میں آخیا بابا جی گول شریف جانا کن پیسے آ پہ روپئے میرے دل چرس آیا میں نو سو دے دیا گا گیا بابے ویکیا تو منہ انج لگے جی موٹر وے ہوں مزا لیا درجی جی تے داڑی کوئی شاید ہوگی ہر خیر میں آتا دیں پریشانی بہت ہے میں نے انگریزوں کا دور دیکھا ہے دل بہت پریشان ہے میں بابا حالت یہ جدھر سٹیرنگ موڑے نال مڑتا جائے آپ بھی میں آخیا میں کیا بابا جی سڈ ہوں اس جہان کی پریشانی کوئی گاہ کی فکر کر میں نے فکر کرا بھائی کس گا کی فکر کروں میں کیا کوئی داڑی شریف رکھ کوئی ہونا اللہ اللہ کر کبر لتان نے تیری بھئی اللہ کو تو داڑی پسند نہیں ہے میں آخیا بھائی یہ کچھ ایسداں نہیں لگتا میں کیا کیوں بابا جی پسند نہیں اللہ کو داڑھی پسند ہوتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سر پہ بال ہوتے ہیں منہ پہ داڑھی نہیں اگر اللہ کو داڑھی پسند ہوتی تو ساتھ دہڑی بھی ہوتی کیا بابے اور اپنے بھی ہوئی بیس جنا بہتا پڑھ جا کر پیدل ہو جاتا بچارا ہوں بیا کیا اچھا بابا جی اللہ نے داڑی پسندنی بھی نہیں اگائی کرتا ہاں جی اگر اللہ کو داڑی پسند ہوتی تو ساتھ داڑی بھی ہوتی بابے ہوئی تو اپنے بیس سی آؤ جنا بہت اکلو پیدل ہو جاتا بچارا ہوڑو میں کیا اچھا بابا جی اللہ پسند نہیں بھی نہیں اگائی کر دند بھی تو پسند نہ ہوئے میں کیا ہوں تونی نا بتی صاف نے ہوں دو تر پوتریاں نے سوٹے نالوڑی اللہ نے پسان دی کونی پتر ہو جو ہندے تے نال نا جام پہن اور خدا دی قسم کر گیا نا یاد رکھ لے ہوئے بچہ ہوئے تے دین دی سمجھ ہوئے سمجھ ہو وڈا ہے تے وڈا ہوئے تے دین دی سمجھ لے ہوئے سمجھ لے بچارہ کھوتا ہے بزرگی با اقلست نا با سال تونگری با دلست نہ با مال شایخ سادی فرماؤں دے بزرگی اقل نال ہے نہیں امرال فرمایا تبنگری مال نہیں ترجیح دل بے نیا دو دل بے نیا تو جو فرماؤ لڑکے دل میں چوٹ بج گئی جانا جادو کو گھر کول جادو سکھن واسطے رستے درد اس راہب دل بہ رہ اللہ اللہ سکھن دی خاطر एक दिन गुजरिया दूजा दिन देर जिमें जिमें देर हो डूगर पूछे बादशाह पुछे लेट क्यों पहुंचना घर आटन आख लेट क्यों आना पुत्र लड़का दसदा नहीं रहने आख्या पुत्रा जो तेन मार पवे तू आख मैनू घर आन आख बादशाह को देर हो गई सी बादशाह वालों मार पवे घर मैं देर हो गई सी दिन कुरते रहे पुत्र लगा हूं लड़का लगा हूं रस्ते वेखता एक बड़ा वाला जानवर प्या है। रस्ते लोगों का राह नक्की खड़ा रहजन सी एक कई रंग के होंगे ने रहजन कई रंग ने कई चौ लत्तों वाले कोई उ लतों बगैर कोई दो लत्तों वाले انہے ہاتھ پسلا بھی آتا دنگر سڑکوں کے بھی کھلوتے ہوتے ہیں یہ جن بھی ڈنگر دن کرتے ہیں مگر اور دوسری قسم کا سی وہ چون ل والا جانور اتے پیا گل سمجھ آ رہی جب لڑکا اتوں گزریا آدھا یا مولا آؤ. میں اج بادشاہ دا سچا یا دین اس درویش دا سچا ہے جے دین درویش دا سچا ہے انہاں مسافروں دا رستہ صاف کر دے ان لفظ رکھنے سن جانور غائب ہو گیا رستہ صاف ہو گیا فقیر فکیر لڑکے دے دلوں جڑی فریاد نکلی مولا دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گئی ہر مشکل دی کنجی یارو ہر مشکل دی کنجی یارو آرو ہاتھ مردانے آئی مرد دعا جس لے تے مشکل رہے رستا صاف ہو گیا لڑکا پہنچ گیا راہب نسدہ ہے استاد جی اج میں ایک گل وی راہب ہے پترا तुम मेरे तो भी शान उची ले जावेगा तेरा रात खुल जाने मगर मेरा ना दसी छुपा के रखी मेरा तेरे को सामी नहीं जानी अदरत आ रहे फिर खरी रहमतुल्ला फुरमौबेले चोली पा انگار محمدی جھولی پا انگار محمدی کوئی بچانا سکے عشق مشکل تیرے یارا کون چھپا ڈکے یار نارا تحقیق ہاں چون یار کا نارا مارا تو فرما ہمارے روپیہ کرنا لڑکے دا پیت کھل گیا ہوں اگلا رات پھر ایک گل اگلے بیچ گل بھی کھلتی مولا ہو شان واجو رکھشان لگی جدوں گل پھیل گئی کہ لڑکا پیا اس طرح رستے تو اس نے بلاو ہٹا لی بادشاہ کول ایک انا بیٹھن والا سی وہ خبر ہو گئی اس yes, طرح لڑکا ہے وہ دل پہنچ پہنچا یار آخیا میں نہیں دے سکتا میرا مولا دن والی میں مولا دی بار گا چڑ سکیا چاہ مولا بھی کوئی ہے ہو سکا جی تیرے مولا نے گا تینوں اکھان مل جان گی کہنے لگا یار لے پھر میں تیر سونے کلمہ پڑھ لی کلما پڑھیا فکیر نے لڑکے نے ہاتھ پہ اکانیا اکھان واپس آ بادشاہ دے کو پہنچیا بادشاہ پوچھتا ہے اکان کتوں لے آیا آدھا جڑا لڑکا آدھے کول ہی لیا لڑکے آدھا سنیا تیرا جادو بہت پچھلے دے لگ پیا मेरा जादू नहीं चलता मेरे मौलाए करीम दा नाम प्या चलता है मेरे सोने महब रब की ताकत भी है अच्छा कोई मेरे सिवा भी कोई रब है चार्णा चार्णा तू, तू कौन तू तो रब नहीं रब त्यों जिनू मैं मने हम गल समझ आज यह लड़का सी कौन सी اجر سات چھ چھ فٹ جوان ہے کوئی پوچھے مسلمان جے <laughs> نہیں جی میں لبرل ہوں میرا مدد سے کوئی تلپ ہے ہم نے ہم بھائی یہ شکتی نہیں کرتے بالکل بالکل شکتی نہیں میں لبرل ہوں کی ہوں <laughs> یا کہہ دیں گے او جی میں طالبان کا اسلام نہیں میں جدید اسلام کو مانتا ہوں اصل لفظ کی بولند ہے بھائی جی آخر رسول اللہ دا اسلام تو پھر تو بہت آئے گی بھی لوگ آخر گیا پکے کافر لانے ہوں بہانہ رکھا ہوا جدید اسلام پرانا اسلام قدیم اور جدید ایمان دسو یہ اسلام کوئی ملاوٹ ہو سکتی بولو تو سی رب دے حبیب جو اسلام دے گئے وہ پورا ہی ہے نا وہ چودہ سو سال پہلوں دودہ سو سال اللہ قرآن فرما الم اکمل واطم تو الم نتی وی تل کمل اسلام دی میں اج تا دین پورا کر چڈیا اج نمت اپنیا ساریا توریا کر نے لا دیا بندے آن معلوم ہوا دین سا مکمل ہے جیسے دین دن مزاق دی دی بلائی کھڑے نے خدا وا دری مولا کی دی قسم دین اہی ہے جڑا چودہ سال پہلو میرے محمد ابھی مکمل کر کے دے گئے نے بندے جدید اسلام کفر کفر سے بھی بتا میرے فکر تور ہوئے جدید اسلام کفر سے کلندر اقبال فرما تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت تدروہ نہیں دین شاب آد لیا چنگ ہے نا جدید ہے نال شرا بھی جدید ہوئی کھڑی یہ نال بہتر ہو گیا کیوں آ کے دا دین ہو رہے بازاں دا دین تو تو تمولہ تمولہ تدور دے صحابہ دے دین نال نہیں تر سکے خدا وحدہ شریق مولا دی قسم ہے جو یہ کہے نئے دین کی بات کرو ملک کو ترقی کی طرف اگر لے جانا ہے تو جدید اسلام کی بات کرو ابو جہل سے بدتر کافر ہے فرال سے بدتر کافر ہے تین نہ جدید ہے نہ قدیم ہے دین ہمیشہ ایک ہی شکل پر رہے گا اور شاید ہوتے نشیا میں ماسکو کہ پو رہے میں جدید اسلام نہ جدید ہے نہ قدیم ہے اسلام ہر دور میں اسی حالت پر ہے جس حالت پر مستفا چھوڑ کر گئے گل نہیں سمجھ لگی مرورے زمانہ سے جو پرانا ہو جائے وہ اسلام نہیں وہ کوئی اور دین ہوگا اسلام وہ دین ہے زمانہ گزرتا جائے اس کا رنگ اور نکھلتا جاتا ہے اے مسلمانوں میں اس دین کا حامی ہوں جو شیر -e ربانی رکھتے تھے جو پروفیسر -e دی دین تو ساڈی معافی یہ وہ دین ہے جس میں آدھا شراب اور آدھا زمزم ہے وہ دین نہیں ہےکل ہک اور باطل کو ملا کر جو مجموعہ بنایا جائے وہ دین ہوتا دین وہی ہے نتریا صاف ہوگے جڑے میرے مستفا کریم دے گئے ذرا بولو تو صحیح نہ ہاں جدید اسلام کی تھوڑی سی تشریح کر دوں جدید اسلام اس کو کہتے ہیں نیچے مسجد اوپر چکلا کلب جس کو کہتے ہیں کلب نیچے مسجد ہو دائیں چکلا ہو بائیں شراب خان ہو نال نماز دے دس دے, دے ہو نال کلب دے اندر ادھر قرآن بھی سن لو ادھر چوری چوری اکیاں مارے منڈا پٹواری <laughs> جدید اسلام آپ سمجھو جی جدید اسلام اس کو کہتے ہیں جس میں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو قدیم اسلام میرے مستفا دین ہو گئے جیرا مسلح بھی دین ہو گئے تخت تبھی نبی پاکن ہو گئے مولوی بھی دین در انگ پیر بھی دین در انگ ہاکم بھی دین در اگت تاجر بھی دین در اگت کالی بھی دین در انگت مجاہد بھی دین در انگت جتنے بھی کوئی بیٹھا بندہ بھی دین بی بی بھی گل نہیں سمجھ لگی بار چیستی بار چیستی بار. آہ جس دین میں نقل لندن کی ہو وہ وہی دین ہے جس کو مزاق بنایا جا رہا بات نہیں سمجھ آئی راکھو ہونا سبحان اللہ اور توجہ فرما جناب جی لڑکا لڑکا خالص لریا نہیں ڈریا ڈریا ڈرن والا مسلمان کتوں گا خدا وحدہ دلہ شریک مولا بھی میں او وہ دل چر نہیں کمزور ہے ہاں اپنے ایمان نو کرے تگڑا کرے کی خیال ہے ہوں لڑکا ہو کے نا نوجوان دریا نہیں ایتھے بھی شاید لڑکے بیٹھے نے ایتھے بھی شاید لڑکے بیٹھے نے سکولوں کی تعلیم آئے جنہاں نے پتا ہی کوئی نہیں ساڑا دین اسلام کی ہے ہائے ہائے ہائےرجی فتح رضوی رضویہ جلد نمبر چودوی نویں جلد نمبر چودہ سفر نمبر چار سو اکتی پڑھ کے دیکھو اعلی حضرت بریلوی مجدد ملت نے سکولی تعلیم انگریزی کا کیا رگڑا نکال کے رکھ دیا ہے ہاں ہاں ہاں فقیر اکیلا نہیں مجدد ملت بھی ساتھ ہے فقیر اکیلا نہیں شیر ربانی بھی ساتھ ہے فقیر اکیلا نہیں میرے علی گوڑی بھی ساتھ ہے آہ! سم وہد اولا شریف کی لوگ کہتے ہیں تو نے نئی فکر نکال لی میں کہتا ہوں میں اللہ کا قرآن ایک ہاتھ میں رکھوں گا مستعفی کا فرمان دوسرے ہاتھ میں رکھوں گا اور میرے سر پر بزرگان دینی کا سایہ ہوگا میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے اس مسئلے پر اگر فقیر کو معاف کر دے سار کاٹ کر پھینک دینا تاکہ یہ گندا کیڑا زمانے سے نکل جائے اور اگر فقیر کی بات قرآن حدیث اور بزرگان دین کی اقوال کی روشنی میں صحیح ثابت ہو تو پھر آ جاؤ انگریز دا دامن چھڈ کے مستفا دے دامن پھلے سن لو یار اپنے ہیں خفا مجھ سے بے گان بھی نہ کچھ میں زہرے حلا کو کبھی کہہ لا سکا کن ہو سونے میں چونڈیا میں قسم خدا کی کر کے آنا میرے مستفا کریم سکار دین بے خادم بن جاؤ ترتے نہ رکھا تے میں نہ قسم خدا ہر تھان جان جان داستے قربان تیار اور ای وی نہیں آکھاں گا کوئی تنظیم کوئی جماعت ایک میں وگے لاؤں نا میں صرف ای ہوئی آکھنا یار اس دین نو پشان پہچان ਲਈ ہے جڑا مصطفی دے گئے یار دشمن سجن دی پشان تے رکھ لی ہے دی قسم کر کے انا توجہ فرما مار کرنا اور اے اہل کلیسا کا نظامے تالی ایک سازش ہے فقط دین و مروتی کے خلاف ہوں لڑکے نو سن کے جا جا لڑکا بادشاہ بھی کچہری ودا بادشاہ وا میرا رب دونی میرا رب اللہ آندھا ہے ہے میرا رب اللہ ہے پوچھ لینا تینوں کافران کول نہ مسلمان نو دین تو ہٹاستے پہلا ہر با ہالچ بڑھی دولت وہ دا تین وزارت دے دیا اے ہو جا وہ کچھ ہل تینو بھی پا دیا گے جی اتنے نہ پسے فرانے جانو مار دیا گے تین تو جی موہم آخے جان, جان جانی جانی ہے تو دولت تیری کی لوگ ہے چلے آ रब रसूल दी दौलत तेरे चौखी मेरे सैयद मेहर अली शाहकार अंग्रेज आया कह लगा एक फतवा लिख देौज मुसलमान का भर्ती होना जाएगा पूरा नहरी रकबा हजारा मुरबे का तेरे ना कर देंगे फरमां ना झल्या میں دین والا نہیں میں فروش نہیں سن میری جائداد کتنی ہے مشرق تو مغرب تک جننا بھی جائداد ہے یہ میرے غوث پاک دیئے ہے غوث نے مینوں دے چھڈی ہے اے خدا دے بندو ربانی گایا اپنے مرشد دے کو کوٹلا شریف فرمایا مرشد نے فرمایا ادی رات دا ٹائم ہے دے شیر محمد وٹا لیا میں وٹوانی کرنی وٹا کے گئے نا تے ویخیا سونا سرکار میاں صاحب امیر علی سرکار فرما ان لگے او تینوں نالا دے بندے آن کو لے آ توں کی سونا چوک کے لا مڑ وٹا چوک کے لے جد شرا ہات پہنچیا پھر سونا تیسری وار مڑ وٹا لے کے فرما نے تینو آنا وٹا تین حضور میں مٹی کے روڑے ہی لیا جب اچھا فرما نے مرشد شیر محمد آ जदों रब रसूल के हुक्म तो मुंह नहीं फेरेगा जे रिशाह हाथ लावेगा उ बनती जाएगी खुदा दिया बंदे हतवजो फरमा लड़का कह लगा हां मेरा रबला है बादशाह कहता इनू लै जाओ पहाड़ की चोटी देनू धक्का फौजिया चुक्य किराया दया टटुआ ने चुक्य چوکے رہ گئے جد اتنے پہاڑ دے پہنچے لڑکا اندا یا مولا ہل ہے جانے پہ پہاڑ تریا سارے تھلے رکھ دڑکا مڑوا ہو بادشاہ کول ویکیا ہکا بکا رہ گیا ہوں ت گیا پھر تیرے وہ سکتا تین بڑا سچا اچھا ٹولا بلایا تٹو لے جاؤ کھے ہوں یہ لے جاؤ بےڑی چبا کے نہرکا دیا جی فریا لے گئے جدو دریا پہنچ آدھا جی ہاں مولا کریم آؤ واوے نہ ہاتھ سدکے جا اس لڑکے تدکے <سلام> جاوا اس لڑکی تو جڑی چ لگی پھر یہ <سلام> <سلام> لڑکی وہ لڑکا جنس ہی بدل گئی اخباروں میں آتا ہے آج لڑکا لڑکی بن گیا دوسرے دن آتا ہے آج لڑکی لڑکا بن گئی میں کیا واہ ترقی کی جی بندے بڑیاں تو بڑیاں بندے بن دے جن سے ہی بدلیاں آدیوں نے جن سے ہی سی بدل بدلتی یوں قتل سے لڑکوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے پھر ان کو کالج کی بندہ توجہ فرماؤ لڑکے نے جب اس فوج نرگ کیتا پھر آیا بادشاہ بے ویکا بکا کہ تینوں میں ضرور گا ماراگا دا چلیا میرو مارن دا طریقہ صرف میرے کو اچھا وہ کی سو मेरा तीर फड़ मैनू फांसी तो लटका ते तीर देते मेरे रब का ही नाम लैके चलावेगा उस तीर मर सकना होर तीर नहीं मार, <laughs> और तीर नहीं हो मार सकता होर तीर मैं नहीं मार मैन वही तीर मार सका जेरे माला के नाम से मैनू वजेगा कुरबान <laughs> जावा लड़का फांसी देखे थड़ाए دنیا کٹھی ہو گئی لڑکے نے آخر کلیا نہ سارا ملک کٹھا کری سارا شہر آئے زمانہ ویخن والا ہودیا جانے بھی چوٹ مارتا ہے پیار سیا بڑا سی اللہ دے پیارے سیانے ہی بڑے ہوتے بھی اکل ہو راسل حکمت مخافت اللہ اللہ کا خوف جتنا ہوگا اقل اتنا زیادہ ہوگی اور عقل دے خدا دے خوف تو خالی ہے سمجھ لیا کل ہونا پیدل سمجھ نہیں آ رہی آخو نے سبحان اللہ تھکتے نہیں گئے آشاءاللہ! آشاءاللہ! روزانہ تکریر میں کرنا راج ساری میں جاگنا تھک کے تھی جی. آہو یار پر تو سبھی جاگنا ہوتا तुसा भी जागना होंगे तुसा फिल्म देखनी होंगी आखिर वो भी जाके लहिर देखो हा उदाह बंदे तवजो फरमाओ लड़के फांसी देल कट्टा हो गया बादशाह ने तीर फड़िया बिशमिल भर के जड़ा नहीं मनता वकीर ने आख्या तेरे मूह चो अखवाना मैं जरूर मैं अपने रब सोने का नाम जरूर कटा مارا ناجا سینے تھے جن دیا ویخ والی سارے مسلمان ہو فکیر <متصفح> جان دجنا توڑ نبھائی حش بہاڑ شرماتے نور پردے کا دے کجی میرے آجا. آجا. آجا. خدا دیا بندیا توجہ فرما مار کرنا ہوں. جدو لڑکے دا ایمان ویکھیا طاقت ویخی کے بعد شاہوں آج مومن, مومن دی نشانی ہے مومن لوہا نہیں آنا تھی سوندہ میری گل کری کر مسلمان جڑا گا نا وہ کسی د پچیچے گا نہیں دوجے نچ کے لایا دوسرے لفظ مسلمان انجن ہوتا انجن چکڑا نہیں ہوتا گل نہیں سمجھ لگی اج چھکڑے ہیں مسلمان جو کوئی نہیں جی جانے ہیں وہ بن جانے ہیں انگریز کے پیچھے تر جنوب پوچھو انگلش پڑھنے پہ اگریز نسلان کرنا پھر آپ کو پہلو بابے فرید کا رنگ چاہیے چنری رنگ, رنگ مسکی پاگ بطن دیا رنگ سال چلری رنگ مس گیل دی رنگ ہوے خاص مدی رنگی ہوئی لو دل دی دیو کے لال کہہ دے <تصفح> پاگ بتن دیا رنگ سال چلری رنگ مس مر لیا گا جائے پاگ بتن لیں مسلمان دیلنی نگلیا کیتے نے میرے بابے فرید دے کول. بابے فرید دے کول. ہندو آیا پر مایا کی کرتا رہے آ چلے کٹتا رہا کی کرتا رہا پر وہ چلے سن جنہ رب نہیں ملتا اے تصبیح فری اوئے پر دل نا پھریا تے کی لے نئی تصبیح پھڑ کے نہ سیکھیا تو لمو پر کٹے کٹ پر رب نہ ملیا تو نہیں چلیا وڑ کے جگ بنا جنا دو جم تو بہو بولا امڑی کر کر کے بابا فرید فرماؤں میں کی سیکھے چلوں میں نفس مخالفت سیکھیشاہ دس تیرا نفس سڈے دن سچا آخر منتا کہ نہیں منتا کہ نہیں منتا تو فرمایا مخالفت تو نہیں سیکھی آتا مرکل چاپڑا خدا دیا ایک مثال میں عام دے ہوں آج پھر تجدید کر دینا نوری صاحب کی نظر کرتا ہوں سبحان اللہ نو لگی امریکن سنڈی دی. او دے واسطے وہ پن سات دس سپرے نے کہڑی سنڈی امریکہ ہوں جناب میں تنوع پاکستان پوچھنا ہاں کوئی امریکہ کی فصلوں پاکستانی سنڈی لگی کسی سنی نشر اپنا ویخ لے جس قوم نے سنڈی دے جواب ہے سنڈی نہیں کلی دیر کتوں کرنا پہلی چھکڑے چھکڑے چکڑے بعد نصیبی نفس مخالفت سیکھی سچا آخر منگا کہ نہیں منتا نہیں منتا تو مخالفت تھی سیکھی آتا مڑ کلو چا پڑا خدا دیا ایک مثال میں آم دینا ہوں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 پاکستانی سنڈی لگی کسی سنی ناشر اپنا ہرشر ویخ لے جس قوم نے سنڈی دے جواب ہے سنڈی نہیں کلی دیر کتوں کرنا پر وہلی اور سا وہاں چھکڑے چھکڑے, چھکڑے تو بعد نصیبی یہ انجن اس دے پچھے لگ گیا جیڑا لندن آل پیا جانتا ہے امریکہ آلے پاسد وہ جے جی چھکڑے ساں تے چلو اس انجن آلتے لگ دے جیڑا مدینے وال پیا جاتا <laughs> اور بعد نصیب لگ کھلے سکولہ میں پہیکے سکولہ میں سو تے اساں لگ کھڑے او انجن دے پیچھے جڑا امریکہ آلا پیا جاندہ ہے تے پٹھا تے اپے بہن اساں کِتھوں مسلمان کرنا ہے خدا دے بندیاں مسلمان کرنے کے لیے کسی کی زبان نہیں سیکھی جاتی مسلمان کرنے کے لیے اپنی زبان دوسرے کو سکھائی جاتی جلدی سمجھ نہیں میرے عمر بن خطاب حضور دے صحابہ اسلام پھیلایا لوگوں اپنی زبان ہے فارس والے ہوں امام جن میں محدثیم نے سارے ازمی الا ماشاءاللہ امام اعظم آدم بنیفا خود فارس نے سن پھر عربی ہے کہ نہیں لایا بولو تو سی نا حضرت فاروق آدم جدو کسی فوجی دستے روانہ فرما سن دو نسیحت کردے سن ایجا کمبر تتل آجم ایجا کم وزیجل آجم فرما سن اجمی وزا قطا تو بچنا اجمی بولیاں تو بچنا خود دے مسلمان بننا لوکی تاری وزا اختیار کرن بولیاں سکھن بولی تے کرولی تے آج یہ جی ایسا انگلش عادرت آپ پڑھتے ہیں نا لوگ یہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں پڑھتے یہ صرف اس وقت جیسے یہ سکاری اور دفتری زبان ہے تو نوکری کے لیے پڑھنا ہے اگر سویرے انگلش مک جائے پہ آج جائے اردو پھر میں ویلا کنے کے بندے مسلمان کرنا سے انگلش پڑھ دیں خدا گیا بندے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے پہلے خود مسلمان بننا پڑتا پہلے خود مسلمان بننا پہ جی توجہ فرما جب لڑکے نے جان دے دیتی دفنا دیتا گیا دنیا مسلمان ہو گئی فوج لگی بادشاہ نو جڑے بچ گئے انہیں آخیا ہوتے بختا جاندیاں, جاندیاں بھی سٹ مار گیا تک روسا ہزار مسلمان کر گیا <تصفح> بادشاہ کا غصہ اگ بن گیا لگا اچھا میں یہاں پوچھ لینا کھائی کھو دو کھائی زمین چہر کھو کے نہ اگ بال اگ کے نہ سارے لے باری جانا پڑ اگل ہے یہ کہل کیا کرنی جا دیب دست دا چن ہے ہی نہیں سدک جاوا سدکے وہ oh, مسلمان سن یہ کتوں کے مسلمان نے جڑے آخر ہے پاکستان تور جائے گا ابھی مر جانا عراق تر جے جانا افغان تر جے جانے جہاں جو کام کوئی ایک شہ نہ جان دیا جی ڈالر نہ ڈالر نہ جالر جفے مارن والے بے لی oh, ڈالر جاتا ہی جاتا ہے ڈالر جانا ڈالر کیوں نہیں नहीं जाना बोलो तो सही पर अन्ने बैठे करके हा दाने सह पिसते पै सह दाने पिसने देखने पै मगर गल समझ नहीं पी आई जद वारों वारी धक्का देना शुरू कर दता हदीसद एक माई पहुंची हांग ایک مائیے گود بچہ چکیا اڑن لگ پڑ گئیے پیچھا کھلو لگ پیے کہ اگوں ایڈی سیک والی اگ پیے بچ گود آچا بول آ گھبرا نہیں تک بالی ہے چھال مار داں ما چھال مار دیتی سارے جانے پہ ہوں دو گھنا جہاں پہ شوہ بلیما چ لکھا لے جب جانے سن اگ سونا رب اگ تو جان تو پہلے وہ جان کھ لیا کہ پیڑ اگ نال ہو نا جان پہلے کھڑ لین جب اندر جانا اتوں اٹھے اتوں اٹھے انگارے پیڑ بادشاہ کی فوج وہ تے تھلے گئے جنت یہ اگ نے باہر ہی سان د جنم ٹور گیا باروں بار وہ لوگ سی جنت ٹور گئے بغیر ویخ چ پی جانے میں خدا دیا بندے ہاتھ وجوہ فرما جمایا میرے ہزور دار اس شہر دنال گزرے جدوں سے بچے دی گئے قبر تے قبر کھو دی وہ نوجوان لڑکے ویکھا انہوں تیر کم پٹی تے وجہ سے اتنے ہاتھ رکھا ہے سدیاں گزر گئی لڑکا اپنے زخم تھا تے ہاتھ رکھ کے ستا ہے کیونکہ ولی اللہ دے مردے نہیں ولی اللہ دے جارا مرد نہیں کر دے پردہ पोशी की होया जे दुनिया को लो ओ डर गए नाली खामोशी گل مکانا پہ برس فیصلہ یہ ہے دین دی فکر رکھ تھاو گے کتھوں یہ وہ دین ہے جس کے اوپر جان قربان کرنی پڑتی ہے بے ایمان کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے ایمان جو چٹ ہوگا تاہوں تیادرا صاحب منصوبہ بندی تے دور ہے میں گے تھے بہٹا تو منڈے بیٹھے ہو ترقی نو آفتا آبادی بہت بڑھ رہی ہے بہت بڑھ آئندہ سال آبادی بہت زیادہ ہو جائے گی تو یہ معاش کیسے چلے گی گزرا گزارا کیسے ہوگا میں بیٹھا سر کیا ہو یار میں کہہ منڈے اگلے سال اللہ دانے دے مک جانے میں کیا رب کونے لگنے کو سونا نہیں لو والے صاحب لو اللہ میں خراب دے منصوبہ بندی کرارہ کتیاں جمی کھڑے نہ جنگل دے جانوروں دی نہ مچھیاں ڈڈو کچھ کمے انہوں کی کوئی منصوبہ بندی سوچنے بچارے کھان کھانے کی خیال ہے ادھر خیال ہی کوئی نہیں صرف آ دو لتان والے پاس خیال کی چکر افسوس نہیں مسلمان رہا ہے کہ رب جانوروں دے گا پر انسان نو نہیں دے گا دن پیا جی جانوروں کوئی نہ تو میرے کو صحیح کرو گے نا تا بھی مطلب بچے دو بچے ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی اپنا زندگی آسان زندگی شیتانے اے جڑے آئے کھلے نے منصوبہ میں مقصد اے نہیں روزگار ختم میرے حدیب سرکار فرمودے نے اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ دے میں قیامت والے دن اپنی امت پر فخر کروں گا کم اراد نے ہزور پاک سرکار آدھے میری امت واؤ یہ آدھے کٹاؤ سانو بداؤ سا کھانا پینا کا کٹتا پر گل ٹھیک ہے ہائے ہا ہا بارشاہ شیر سنا دیا بارشاہ فرما نے صدی د ریا اٹھ گئی جہان تو میر میاں دیا میا تو آپ وار منگڑی रन्ना मरदा तो गई वेर मिया गुंडी रन दुरी गुंडी रन दुतरी दलेर बनया गांच कर देर मिया महारा शीशा دور نے گدڑ نیو پا کے لنگ دے شیر ورنہ ورنہ مومن دا کی کم ہے اصل بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے ولا ترکنگ لبو فتم سکو منارو تم مند ملیا تم ثُمَّ لَا سرو <تصفح> اللہ فرماؤدہ ہوئے سالموں کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ مت پیدا کرو اور رکون ہو بول تھوڑا سا جھکاؤ مت پیدا کرو ورنہ تم کو آگ لگے اللہ کے بغیر تمہارا دوست نہیں ہوگا کوئی اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی خدا دی قسم اصا چکاؤ پیدا کیا انگریزا والے پاس یہود اور النسارا والے پاس ہے تعلیم ان کی تہذیب ان کی قانون ان کا کے کہنا اتنے ہمارے دوست اللہ کے ولی جو تھے وہ اللہ کے پابند ہیں اس نے روک دیا ان کی دوستی نہیں کرنی اب مولا کو روک دیا تم برستے رہیں بچانا نہیں یہ ظالموں کی طرف جھکتے ہیں ان کی کوئی مدد نہ ہوگی دین کے دشمن کی امداد نہیں ہو سکتی دین کے دشمن کے دوست کی امداد نہیں ہو سکتی ورنہ فضائیں بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی میں نے ایک آدھا ہے پاک کتھے کتنے میں مصروف نے مولا علی کتھے نے میں مصروف نے میں کے بم مارا ختاج آدھے تھو کہ ٹکا جب تتاریاں حضرت صاحب حملے کیے بغداد بگداد شاہ شجا کرمانی اللہ دے غوث گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے سنا اچ ہل فر اختلفاجارا کافروں پدکاروں کو قتل کر دو کیا سمجھ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نہ مسلمان کو ایٹم بم بچا سکتا ہے نہ مسلمان کو میزائل بچا سکتا ہے مسلمان کو بچا سکتا ہے تو میرے مستقفا کا دین بچا سکتا ہے جہاں تل لال کسے پاسوں خیر نہیں مل سکتی پناہ نہیں لب سکتی پناہ لبے گی تے میرے مستفا دے دروازے تو لبے گی میرے, میرے آقا میرے مولا میری جان سونے آکا میرے, میرے مولا میری جان سونے آ کوئی سہارا نہیں میرا تیرا مان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے دین دکھے کپا اللہ دے ولیاں دا شبق ہی ہوئی رب دے دبیاں دا شبک ہی ہوئی رب دشمنوں دوست نہ بڑا رک جا نہیں تو دے یار ہمیشہ نقصان ہی کھانے ٹویا تو کدی ٹھنڈی ہوا نہیں ڈانگی لب دلتا. کی خیال ہے لینڈے جی پیسے پتہ نہیں کدو رجو گے بعض دینی جماعت خود کو غیر سیاسی تحریک کہتی ہیں کیا دین اور سیاست جدا جدا ہے جو کہے دین اور سیاست جدا ہے اور دین کا سیاست سے کوئی رشتہ نہیں یا سیاست کا دین سے کوئی رشتہ نہیں میں کہتا ہوں اس کا خدا رسول سے کوئی رشتہ نہیں نظامِ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی میرے مستفی کریم تیرہ سال مکے میں رہ کر آپ مذہب خالص پھیلاتے رہے جب مدینہ منورہ تشریف لائے دس سال حکومت کی سیاست کی فوج تیار کی میرے آقا کے جانے کے بعد صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی یہ چار خلیفے حلور کے دس سال مدنی زندگی تیرہ سال مکی تیئی سال اکٹھے ہوں تو مسلمان کا اسلام بنتا ہے جو حلور کے دس سالہ زندگی مدینے والی کے منکر ہیں وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں خدا کی کسم کر کے کہتا ہوں خورا قرآن یہ فرماتا ہے انبنا فس سبورے اللہ فرماتا ہے ہماری دھرتی کے بار صلاح کے نیک بند کون ہے کافر حکومت کرے اور مسلمان حکومت سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے مولوی کو مسلے پر تنگ کرتے ہیں سفیکر بند کرو اجازت نہیں لی پلان نہیں کیا اگر بادشاہ عمر بن عبد العزیز جیسا مستفا کے دین کا تابے بیٹھا ہو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس دین کی اجازت خالق نے دے دی ہے بات نہیں سمجھ آئی حکومت ابو جہل کیوں اور مسلح پر ہو حضور بیٹھے ہو یہ مستفا کو گوارا نہیں کسی وجہ سے میرے آقا نے ابو جہل کا سر قلم کر دیا کیا ہے کہ نہیں فیصلے خود کیے ہیں حضور نے کہ نہیں کی تو پھر معلوم ہوا سیاست تو ہمارے دین کا جزب آدم ہے اللہ اقبال سے پوچھ تینوں گنا واپس مدینہ یہ مدینہ کہنا یہ بدات ہے شادی والی کہہ سٹ کا اعلان کر دے میں اگلے دن ایک تقریر کی شادی سے شادی سی انہیں میں بلایا کجرا بجائے عجیب ہی گل ہے نا جی ویسے وہ شادی کرکری نہیں ہو جاتی کرکری بے مزہ جی جس کنجر نہ ساری تھی پین سہری بیٹھی ہوتی ہے جناب شہرے پائے ہوتے ہیں تو پھر آدھا مووی آنا جناب وہ جڑا خردلہ ساری دہڑی بلو پرنٹ ویخنا انہیں آنا لاڑا ہٹا اگوں سیروں کا پھر مارنی ہے سامنے تو لاڑا جہا اڈو ایڈے بغیرت ہونے بھی گسا نہیں لگتا کنجرا حصے میرے دیے میں مگرو و مر جی گیرت مر گئی پر کتنے گیرت کر خدا کی قسم کسے نے ویکو روزانہ جدو نکلتے ہیں شام پہ جی قصائی سورے ڈنگر نا جڑا سو ڈنگر کرنا حضرت صاحب وہ ٹوکرے کے پچھوں رکھ لیں تو شہر کی سیر کرا ویس لو بے گوشت پسند آوے گرے کرنا تھی پین مسلمان پچھو موٹر سائیکل دبائی سوار کے تو لگا فرد اور بئی مان ہے کنو وکھا پھرنا یہ جی تری ایک کسی اور دی؟ پر حامدہ دا چمکی نہ انگلش جبے گانا تھی اب ہے شمے انجمن پہلے چراغے خانہ تھی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی دھوڈلی قوم نے فلا کبر مغربی مد نظر والے مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نا کلندر اقبال کے لفظ نے لفظ نے کوئی آخر کچھ نہیں میرے ہی دوالے ہوئے کھڑے رہتے میں کسی ہو پڑھنا دعا کرو اللہ حضور دے مدینے والے محبوب دے صدقے سانو اپنے دین اسلام کی سمجھتا سان اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے آخر ان العالمین میں جناب مولانا محمد نئی محمد, محمد بندی صاحب دا شکر گزار ہاں کہ انہوں نے اپنے برادر مکرم دے جناب ختم شریف کی محفل فقیر نو بلا کے اور چند نیتیاں کما دا موقع عنایت فرمایا دوست آباد اللہ حضور سدقے سب نو का मिल तटा फरमाएर हां जी वो शादी वाली केसट की गल करता सादी के मसायल जे है जी, जी फिर फसे खड़े होंगे जे विह तो बाद ओ जी मौली साहब चिश्ती साहब मैं बैठा था बुढ़ी नाल हो गई तो बस मेरा तलड प्रैशर मुड़तेज हो गया तो मैं आख्या तलाक तलाक तलाक तलाक तो हूं कोई हल है हूं मुका मैं क्या हल मिटी सुहा है वो हल पेलों ही वे सुनना होगी ना अपने घर दिन भी सुना उन्होंने भी शरमाया वे شادی دے مسائل کے مسائل پینے آج کے اس روحنی ایک کی خان محمد کریں اف سی کی چیتو فون نمبر صفر تین سو چوہتر پچوجا نو سو بائی جہادان جہاد اسلام کرتا ہے جی سارے می جا کے لڑنا تو جی فوج ہے یہ قربانی کے بکرے کاگل پکڑ لے وہ جہ ایصد فیصد ملک دا بجٹ کھا رہے ہیں. ایک گا پلن ڈئر نے بچے مرنگ پناہ سال ہو گئے ایک <تصفح> کوئی اور بزرگوں کی تصویریں گھروں میں لگانا حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف جدو فتح فرمایا ہے کعبہ شریف کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فوٹو سی پیسی نے چک کے انہوں سفا دی پہاڑی دیکھ دفن کرا دیتا دکھ نہیں تصویر کوئی امیر رحمت دا فرشتہ نہیں بلکہ آلہ حضرت بریلوی شاہ صاحب آلہ حضرت بریلوی احمد اللہ تعالیٰ سرکار فتح ششم دندر آپ فرما نے جہاں ولی پہ فوٹو رکھتا ہے وہ بہتر ہے وہ تجدید اسلام کر لو دوبارہ اپنا کلم نویں سنوئے اسلام اپنا تازہ کر لو کیونکہ اس نال انہیں تعظیم کی ہونی ہے اور تصویر دی تعظیم جلیے ہے حضور دی شریعت چرام ہے گل سمجھ آ گئی کہ نہیں اور تصویر اتارنا کبھی گنا ویچنا کبیرہ گنا رکھنا حرام کبیرہ گنا گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی شادی بیاہ پر ڈھول ڈمکنا بجا وابی مذہب جائزے سڈے مذہب چرام ہے ڈھول ٹمکنے ساز واجے وا بھی مذہب آدمی واجبے وجا چاہیے مذہب کی پچھے نماز نہیں ہوں بھی فتوا سن لو بغیرت بغیرت رکھنے والا ملوارا بغیر ہے اس کے پیچھے نماز ہرا میں لتوں پڑ کے مسیحوں باہر سٹو جیتے گھر سمجھ نہیں لگی میری مسئلے میں کھڑے مسلے جا مسیت ہے یار وہ گل سر یا مسیح کھے اور لڑکی سکول جاتی ہے پڑھنے بغیرت مالوی ہے مسیح باہر کڈو کو پچھے نماز نہیں ہوتی نہیں ہوں نہیں ہوں یار مسلے کی گل ہے میں مناظرے واسطے تیار بیٹھا میں لاہور چاہی مسئلہ کے نہیں دسنگ جو مدنی آقا کی سنتوں کی مخالفت کرے وہ کون ہے اس کا انجام کیا ہوگا دا انجام آ شکا ہے ایک داری مبارک والی سنت دیکھ لو ایسے واجب نہ میری سنت گیا ہے اگریزاں انجام چکر آتا ہے ہوں یہ تے ہاتھ بھی فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن اٹھ دیا انگریزوں والے پس کھلونا جی یا مستفا کریم والے پسے کھلونا جی کہا پاس چنگا ہے چل لو تصنے آپ ہی کرنا مہنگی کرنا بند ہو جائے گی تو میں بھی رکھا نہ جم کرٹک منہر نگر وی پرچی کریت ہو مخلوق, مخلوق, مخلوق. انسان انسان بنا کے بخار سارا کچھ کبیرہ گناہ ہے حرام ہے مسیحت اور زیادہ حرام ہے شاہ صاحب دے بارے میں سنیا شاہ صاحب روکتے ہیں الحمد میں خدا کی قسم شاہ صاحب سے بڑا خوش ہوا اور شاہ صاحب دے بارگاہ مدد کرا گا کہ شاہ صاحب فقیر دے واسطے نجات دی علم و عمل دی دعا فرمایا جائے کیوں اس واسطے کہ تصا نے الحمدللہ اپنے بزرگاں کا راہ نہیں چڈیا میں <تصفح> گل سنو میں بڑا سخت مولوی ہوں اور گل کری کرنا پہ کوئی میں جنہیں آسان نے جن وے آستان نے تو ٹر جاؤں نا میں کدی خوشامد کر کے نہیں بولیا جڑی حقیقت بن رہی جا کے تھلے بہ رہا پتوں گا بالکل کیتا ہے اور رسول اللہ کیتا ہے رازی اپنے دربار والے راضی خدا کی کسم منافے رشوت ماں بہن دی کمائی جائب دی. سارا کچھ چلن اوجلی <laughs> میں یہ مسل نہیں دستاف شیر پورا جا کر داڑی مونڈے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جب پیچھوں ہی سی بے داری کھلوتے آنے موڑ نماز تے نہیں ہوندی مکرو تری میں اگلے بھی پچھلے بھی तवजो नहीं की थी यह ना पुछ कि दाड़ी मुनावे इमाम के पिछे नमाज जाए यह पुछ दाड़ी मुनावाले की अपनी जायद हैड़ी मुनावना एक वाहिद ऐसा गुना अजय जमाज के भी बंदे को रहा है अंदाज ला लो उस वे हर गुनाह तो बंदा बचे हूं कि नहीं बचे होंगे اس شراب تو بچیا جھوٹ تو بچیا ہر گناہ تو بچا لیکن یہ گناہ ایسا ہے اس نال سر کھڑوتا ہے جی بارہ ایمانداری منا ہوئے تو پچھو نماز مخرو تحریم ہے چھوٹی مٹھ تو ہو مخروت آ رہی جمعہ کی نماز کے دوران اگر وہ اردو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے اگر آدمی پہلی سخت میں کھڑا ہو کھڑوتا رہے آوے نہ جی میں بندے کر رہے ہیں اسی طرح ہی اٹھے بیٹھے لیکن وہ سجدہ دی نیت نہ کرے کیونکہ وضو تو کوئی نہیں وہ سجدہ دی نیت نہ کرے کھلوتا رہے اسے طرح کرتا رہے نہیں کرے گا جو کھلو جائے گا تو شرمندگی آئی لوکی آخر گے ٹوٹ گیا, گیا اگو سا قوم بھی تو بڑی استاد ہیں واستے اندو بچنے اپنی عزت بچاؤ شریعت فرمایا ہے جی کرتے پہن اسی طرح کے بہادر کی نمال پڑھ لو میت کو قبرستان لارتے وقت میت کے پاؤں کس طرف ہونے چاہیے امریکہ کی طرف آس آہ جدو اسیدے دے دا روخ امریکہ تے واپس برطانیہ بولے بولے بھی اللہ اگر اللہ کو داڑھی پسند ہوتی